اصل میں یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور ناجائز اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں آپ دیکھیے کہ آدمی اپنے مکان یا دکان کی اتنی پگڑی یعنی اتنا پیسہ وصول کر لیتا کہ جس سے اس کی قیمت کے برابر چیز جو ہے قیمت جو ہے اس کی وصول ہو جاتی اب اس کے بعد ایک آدمی دس لاکھ روپئے بھی پگڑی دے تو وہ اپنی دیوار میں کیل نہیں ٹھوک سکتا وہ اس کی ملکیت نہیں اور دوسری چیز یہ کہ جب وہ بیچے تو بیچنے میں بھی پھر لینڈ لارڈ اس سے اس بازار کے مطابق بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ بھاڑا رسید تبدیل کرنے کی وہ لیتا ہے جو خالد سطح غنڈہ ٹیکس ہے ناجائز اور ہم نے اس معاملے میں بڑی تحریک چلائی تھی ضیاء الحق کے دور میں کہ حکومت کو یہ ایسا بل لائے اور ایسا سسٹم لائے کہ جو جو حضرات پگڑی کے مکان میں ہیں انہیں کو مالک قرار دے دیا جائے اور کچھ پیسے مالک مکان کو دے دیے جائیں جو بازار کا ایک طریقہ ہے لیکن وہ اس پر کام ہم نے کیا لیکن وہ ہوا نہیں پھر اس کے بعد ہندوستان میں کو علما بورڈ ہے کافی اجلاس انہوں نے اس میں کیے کہ وہ اس پر کوئی مسئلہ حل کریں پگڑی سے متعلق ابھی تک وہاں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں آیا ہم کراچی میں ہمارے اب یہ ذرا سسٹم ختم ہوتا جا رہا کھارا در میٹھا در تو سب سے زیادہ اس کا اثر ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے ایک رقم طے کر کے وہ رقم اگر وہ جمع کر دے تو اس کو پھر مالکانہ قرار دیتے ہیں جیتنی نئی بلڈنگیں بن رہی تو بھی ان کو مالکانہ حقوق ہی پورے دے دیے جاتے اب ایم اے جنا روڈ کی دکانیں آپ اندازہ لگائیے ایک دکان کے ویلو اس وقت دو یا تین کروڑ روپے دو تین کروڑ روپے انویسٹمنٹ کرنے والے سے پوچھیں آپ کے پاس دکان کا کیا ہے کوئی استفاق نہیں صرف دو سو روپئے کی اس کے پاس رسید یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں سوائے اسلام آباد کسی کرایہ دار سے آپ مکان خالی ہی نہیں کرا سکتے سارے جج ججوں کو معلوم جج اس لیے خالی نہیں کراتے اور کرائے دار کے حق میں فیصلہ ہوتا کہ اگر یہ بچارہ پگڑی پر لی ہو تو اس کے بیس تیس لاکھ روپے ختم ہو جائیں ٹھیک وہ تو کسی طرح آپ کو ڈیفالٹل کر دے گا آپ جائیں تو ارے بھائی تم تو اپنے آدمی ہو یار دے دینا کرایہ کیا سات دن گزار دے ساٹھ ڈے جن زیاد کے زمانے میں ایک آئی تو اس میں سکسٹی ڈے جو ثابت کر دے کہ اس نے کرایہ نہیں دیا اب آپ اس کا انخلا کر سکتے یہ تو ساری دکانیں خالی ہو جائیں اس لیے کرایے دار سے دکان خالی کرانا ممکن ہی نہیں آج کل کے دور میں اور کرایہ پہ جو لوگ مکان دیتے آپ ان سے پوچھیے گا کسی وقت اگر مکان خالی کرانا ہو تو آپ کو ہونڈا ٹیکس اور رشوت کے طور پہ اس کرایے دار کو اتنے پیسے دینے ہوں گے کہ آپ نے ساری زندگی اس سے کرایہ اتنا وصول نہیں کیا ہو ہمارے پڑوسی تھے یہاں بیس سال انہوں نے مقدمہ لائی جو پیچھے گلی میں ایک بلڈنگ آپ کو بنی ہوئی بیس سال انہوں نے مقدمہ آصف صاحب تھے اب گنشن اقبال نہیں لڑ سکتے کامیاب نہیں ہو آخر یہ ہوا کسی بلڈر سے انہوں نے سعودہ کیا تو اگر ایک کروڑ کی مالیت تھی تو بلڈر نے ان کو اسی لاکھ دیے بیس لاکھ کے خالی کا جبکہ بیس لاکھ روپئے چھ سو روپے مہینے سے پوری زندگی بھی اس سے جناب بیس لاکھ روپے کرایہ نہیں لیا ہوگا ایک تو یہ کہ امانت دیانتداری نہیں رہی اب لوگ کیا کرتے ایک اور بھی صاحب تھے ہمارے جاننے والے اب تو چلو چلے گئے بہت عرصے تک کیس چلا سات سو کرایہ دیتے تھے آج اس کا کرایہ کم سے کم بیس ہزار روپے. اب وہ کیا کریں بکیل لگا دیا ہزار بارہ سو روپے دے کر کے تعریف لے لی ہزار بارہ سو روپئے تعریف لے لوں کہ اتنا بڑا مکان مجھے کہاں ملے لیکن یہ آماند دیات بھی دیکھی کسی کا آپ نقصان کر رہے ہیں دین جو ہے وہ دیات سے اگر آپ دیات چھوڑ دیں تو پھر دن آپ میں کہاں رہا اس لیے اب تک علما یہی کہتے ہیں کہ پکڑی ناجائز ہے پوری کوشش کریں کہ پگڑی پر نہ لیا جائے نہ کسی کو دیا جائے جی